محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ اس وقت ہم مدنی چینل کے سلسلے خوابوں کی تعبیریں میں حاضر ہیں اس سلسلے میں ہم آپ کے, آپ کی کالز جو آپ نے ریکارڈ کروائی ہیں اپنے خواب ریکارڈ کروائے ہیں انہیں شامل کرتے ہیں اور اس کی تعبیر بھی بیان کی جاتی ہے اس سے پہلے سرکار مدینہ راہد کلب وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سماعت فرمائیے میرے حقاص صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایک بار درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد و و وبارک وسلم محترم اور, اور مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ آپ کی علم میں ہے کہ شابان المعظم کا برکتوں عظمتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور شابان المعظم کی آج دوسری رات ہے شابان المعظم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے اسے اس مہینے کو آپ نے اپنا مہینہ فرمایا اور اس مہینے میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت دیگر دنوں میں پڑھنے کی بنسبت نسبت زیادہ ہے زیادہ اس اعتبار سے کہ یہ مہینہ خصوصیت کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کا ہے جیسا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامد العالیہ نے اپنے رسالے آکا کا مہینہ اس کے صفحہ نمبر دو پر یہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کے پانچ حروف کی بہاریں سبحان اللہ وجل ماہ شعبان المعظم کی عظمتوں پر قربان اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے اسے میرا مہینہ فرمایا سیدنا غس اعظم محبوب سبحانی قندیلن اورانی شیخ عبد القادر ضیلانی حمبلی علیہ رحمت اللہ الولی لفظ شعبان کے پانچ حروف یعنی شین آئین با علیف اور نون کے متعلق نقل فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی آئن سے مراد علو یعنی بلندی با سے مراد بر یعنی احسان اور بھلائی اور الف سے مراد الفت اور نون سے مراد نور ہے تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالی اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں برکتوں کا نزول ہوتا ہے خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے آگے ارشاد فرماتے ہیں اور خیر البریجیہ سعید الورا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم پر درود پاک کی کثرت کی جاتی ہے اور یہ نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وََََََََ وسلم پر درود بھیجنے کا مہینہ ہے سبحان اللہ محترم پیارے اسلامی بھائیوں اس بات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ مہینہ خصوصیت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک و وسلم گزشتہ سلسلوں کی طرح اس سلسلے میں بھی ہمارے پاس مختلف شہروں سے پاکستان کے مختلف شہروں سے اسلامی بھائیوں نے اپنے خواب بذریعہ کال ریکارڈ کروائے اور ہم نے ان کو اپنے سلسلے کا حصہ بنایا ان اللہ اس سلسلے میں اس کی تعبیر بھی بیان کی جائے گی آئیے پہلی کال سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد خاتم علی تعریف بورے والا سے بات کر رہا ہوں میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں قبرستان میں نماز پڑھ رہا ہوں نماز کے دوران میرے دل میں خوف بھی ہے یعنی کہ جنات وغیرہ کا نماز بھی پڑھ رہا ہوں ان سے خوف ہی میرے دل میں ہے کافی دیر بعد کچھ آدمی آتے ہیں وہ قبروں پر گلاب کے پھول پھینکنا شروع کر دیتے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے والد صاحب کی قبر بھی یہاں ہے کہ جب وہ گلاب کے پھول پھینکنے لگے تو میرے دل میں خیال آیا کہ یہ پھول میں اپنے باپ کی قبر پر پھینکوں میں نے ان پھولوں سے اٹھا کر اپنے باپ کی پاؤں کی طرف رکھ دیے آنکھ کھل جاتی ہے بس میرے خواب کی تعبیر بتا دیجیے جی خادم علی اتاری برے والا سے آپ کے خواب کی تعبیر ضرور کی جائے گی ان کے خواب کا خلاصہ ہی کہ قبرستان میں نماز ادا کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اور دل میں خوف بھی ہے دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے والد محترم کی قبر پر پھول ڈالے اور ان کے قدموں کی طرف انہوں نے پھول ڈالے ہیں تو قبرستان میں نماز ادا کرنا قبرستان میں جانا اس حال میں کہ دل خوف زدہ ہو دل خائف ہو دل میں خوف ہو تو اگر خوف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے دل میں خوف اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اللہ تعالی کی خشیت ہے مگر آپ نے بیان کر دیا یہاں پر کہ دل میں خوف ہے مگر جنات کا خوف ہے بہر قبرستان میں نماز ادا کرنا اس کی تعبیر علماء معبرین یہ بیان کرتے ہیں کہ ان شاء اللہ آپ کو نیک لوگوں کی صحبت میسر آئے گی اور دوسری جو بات بیان کی آپ نے کہ والد محترم کی قبر دیکھی اور گلاب کے پھول ڈالے اس میں میں اپنی ملازمت میں انشاءاللہ بھلائی ملے گی اور ترقی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا آنے والا وقت پچھلے وقت سے بہتر ہوتا چلا جائے گا آنے والا وقت انشاءاللہ اچھا ہوگا تو خواب میں زیادہ پانی دیکھنا کثرت سے صاف ستھرا پانی دیکھنا سمندر دیکھنا اس کی یہی تعبیر بیان کی جاتی ہے تو آپ کے لیے الحمدللہ اچھا خواب ہے مبارک خواب ہے یقیناً آپ کو تعبیر سن کر بھی خوشی ہوئی ہوگی اور یہ وہ خواب ہے کہ جو ہمارے پچھلے سلسلے میں تھا مگر وقت کی کمی کی وجہ سے ہم یہ پہلا دوسرا خواب اپنے سلسلے میں شامل نہیں کر سکے تھے تو ابتدان ہم نے وہ خواب وہ کال شامل کی ہیں کہ جو پچھلے ہفتے پچھلے بدھ کو رہ گئی تھی تو انہی میں سے ایک خواب یہ بھی ہے کہ جو آپ نے سنا اور اس کی تعبیر بھی سنی تو بل محمد ساجد بھائی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس خواب کی برکتیں نصیب فرمائے اور ہم سب کو صبر و شکر کی دولت نصیب فرمائے آئیے اگلی کال سنتے ہیں سندو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جی میں جنگ سے بات کر رہا ہوں وقار حسن میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے پیپر دیے ہیں اور میں اس میں جو فیل ہو گیا ہوں تو اس کے بارے میں مطلب کیا کہنا چاہیں گے وہ ہم اس بارے میں کیا کہیں گے پیپر آپ نے دیے اور آپ فیل ہو گئے خواب میں اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کے امتحانات میں کامیابی نصیب فرمائے بات یہ ہے کہ اس خواب کی تعبیر نہیں ہے تعبیر اس لیے نہیں ہے کہ انسان جو سوچتا ہے اس کے ذہن میں جو خیالات ہوتے ہیں بسا اوقات وہی خواب میں دیکھتا ہے اب امتحان دینے کے بعد عموماً یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ آیا میں خواب میں پاس ہوں گا یا فیل ہوں گا تو ہو سکتا ہے آپ کے ذہن پر اس بات نے غلبہ کیا ہو بہت زیادہ اثر ڈالا ہو جس کی وجہ سے آپ کو یہ خواب نظر آیا ایسا نہیں ہے کہ خواب آ گیا تو اب اللہ نہ کرے آپ فیل ہی ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے بلکہ امتحانات اچھے دیے ہیں تو پاس ہوں گے برے دیے ہیں تو نتیجہ سامنے آ جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو امتحان میں دین و دنیا کے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے آپ کے اس خواب کی تعبیر نہیں ہے یہ ذہنی خیالات کی وجہ سے ایسے خواب آتے ہیں یہ خواب بھی پچھلے سلسلے کا تھا جو باقی رہ گیا تھا اور ہم نے اسے اپنے آج کے سلسلے میں شامل کیا اب ان کالز کو سنتے ہیں جو ہمیں خصوصاً آج اس ہفتے کے لیے آج کے سلسلے کے لیے ریکارڈ کروائی گئی حدیب اللہ تعالی علی محمد میرا نام کامران ہاشمی اطاری ہے میں کراچی بکر گاؤں سے بات کر رہا ہوں میری والدہ نے خواب ہے کہ ایک دن میرے خواب میں ہاشم محمد امان اتاری صبح سجے کے ٹائم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سجے کی نماز سے اٹھو اور مدنی قافلے میں سفر کروں براہ کرم کی تعبیر عنایت فرما دیں کامران ہاشمی اتاری آپ نے اپنے خواب کی تعبیر آپ نے اپنا خواب بیان کیا کہ مولانا حاجی محمد عمران اتاری نگران شورا آپ کے خواب میں تشریف لائے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین انہیں جانتے ہی ہوں گے آپ نے اکثر مدنی چینل پہ ان کی زیارت بھی ہوگی ان کے سلسلے ان کے بیانات سنت و بڑے بیانات مدنی مکال میں نشر ہوتے رہتے ہیں یہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورہ کے نگران جن کا نام حاضی محمد عمران اطاری ان کے خواب میں تشریف لائے اور آ کر فرماتے ہیں کہ نماز ادا کرو فجر کی نماز کے لیے اٹھو اور مدنی قافلے میں سفر کرو تو جو یہ بات ہے کہ خواب میں کوئی آ کر نماز کا کہے تو اب دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو ایسا ہوگا کہ آپ کی حقیقتاً نماز میں سستی ہوگی یا ایسا ہوگا کہ نماز میں سستی نہیں ہوگی بلکہ باقاعدہ آپ نماز ادا کرتے ہوں گے تو اگر نماز میں سستی ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو تمویز کی جا رہی ہے کہ آپ نماز ادا کیجیے اور اگر آپ کی نماز میں سستی نہیں ہے باقاعدگی سے جماعتوں کے ساتھ آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انشاءاللہ شاء اللہ آپ کی عبادت میں شوق بڑھے گا مزید عبادت کا شوق آپ کے دل میں بڑھے گا مزید عبادت کی طرف رغبت بڑھے گی اور جو یہ بات ہے کہ مدنی قافلے میں سفر کریں تو اگر آپ نے اس مہینے مدنی قافلے میں سفر نہیں کیا تو آپ مدنی قافلے میں سفر کر لیجئے بہرحال اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین کی خدمت کا موقع عطا فرمائے گا آپ کی ذات سے دین کی خدمت دین کے کام انشاءاللہ سر انجام ہو گے مبارک خواب ہے شکر ادا کیجیے اور دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک رہنے مرتے دم تک منسلک رہنے کی عزم نیت و پکا ارادہ کر لیجئے ہر وہ اسلامی بھائی جو مدنی چینل کے اس وقت ناظرین ہیں سب کو یہ غور کرنا چاہیے کہ واقعی الحمدللہ للہ اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے ایک ایسا زبردست پلیٹ فارم ہے کہ جس پر آ کر جس پر رہ کر نیکیاں کرنا آسان گناہوں سے بچنا آسان اور دین کی دعوت پھیلانا تبلیغ دین آسان ہو جاتا ہے اور یہ یقیناً بہت بڑے بڑے کام ہیں امر بالمعروف ونحی عن منکر یہ ایک بڑا زبردست کام ہے اور یہ دعوت اسلامی میں رہتے ہوئے اس کے انداز پر کرنا انتہائی آسان ہے شیخ طریقت تمیر اہل سنت نے ہمیں جو مدنی انعامات کا رسالہ کا فرمایا ہے یقیناً وہ بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں ہی اس پر عمل کیا جاتا ہے اسے استعمال کیا جاتا ہے اس کو پر کیا جاتا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ماحول میں ہوتی ہیں تو اگر آپ مستقل مدنی انعامات کے رسالے کو پر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ رضا نیکیوں پر استقامت ملے گی شیخ طریقہ کا تمری سنت نیکیوں پر استقامت پانے کا یہی طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ مدنی انعامات کے رسالہ پابندی کے ساتھ پر کریں اور ہر مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں اپنے ہاں کے ذمہ دار کو جمع کروا دیں تو انشاءاللہ شاء اللہ وجل آپ کو عمل پر نیکیوں پر استقامت نصیب ہوگی آپ رسالہ پر تو کرتے ہیں پُر کرنے کے بعد اگر جمع بھی کروا دیں گے اور نیا مہینہ شروع ہوتے ہی اسے پُر کرنا شروع کر دیں گے تو ان شاء اللہ عمل میں کہیں پر بھی کمی نہیں آئے گی ان شاء اللہ عمل بڑھتا ہی رہے گا جیسا کہ آخا کا مہینہ شابان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا آج دوسری رات ہے آج شاہبان المعظم کی پہلی تاریخ کی فکر مدینہ کی جائے گی اور رجب المرجب کے مہینے کا رسالہ جن اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں نے پُر کیا اور نیا رسالہ حاصل کر کر شابان المعظم کی فکر مدینہ شروع کر دیں اللہ تبارک تعالی ہمیں نیک اعمال پر استقامت نصیب فرمائے آئیے اگلی کال سنتے ہیں سندو حدیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام رضوان احمد ہے اور میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں میرے والد صاحب نے خواب میں دیکھا کہ وہ اویس کرنے کے مزاق میں گئے اور والدہ بھی ہیں ان کے ساتھ میں اور ان کے پاس مزہ دس سے جو ہے ایک گوش کا ٹکڑا آیا ہے اور جو ان کی گوشت نے گرائے اور وہ گوش کا ٹکڑے چھوٹا سا حصہ جو ہے ایک عورت نے مانگا ہے تو وہ ان کو دے دیا ہے وہ لے کے چلیے اس کے بعد ان کی آنکھ کھل گئی اب یہ پتہ کرنا ہے کہ اس کا آیا کیا مطلب نکلا کہ یہ کوئی سب وغیرہ نکل رہا ہے رضوان احمد حیدرآباد خواب انہوں نے اپنا نہیں اپنے والد صاحب کا بیان کیا ہے حضرت عبیس کرنی رضی اللہ تعالی انہوں کے مزار کی زیارت کی حضرت سے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرکار مدینہ راحت کل سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق رسول اور صحابی بھی ہیں صحابی یوں ہیں کہ حضرت اوبیس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وََ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے مگر ان کی والدہ نے کہا تھا کہ شام کو واپس لوٹ آنا آپ علیہ سلاط السلام کی زیارت کیے بغیر واپس آ گئے مگر زیارت نہ کر سکے اسی لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ ان کا جذبہ صادق تھا اور یہ آپ علیہ سلاۃ السلام کی بارگاہ ہمیں حاضر بھی ہوئے کسی وجہ سے زیارت نہیں ہو سکی تو بعض نے انہیں صحابی میں شامل کیا اور بعض انہیں تابر فرماتے ہیں بہرحال یہ بہت زبردست سچے عاشق رسول تھے جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ علیہ سلاط والسلام کا کوئی دندان مبارک شہید ہو گیا ہے جنگ کی حالت میں تو انہوں نے اپنا ایک ایک دانت کر کر سارے دانت توڑ لیے کہ پتا نہیں آپ علیہ سلاط السلام کا کون سا دندان مبارک شہید ہوا ہوگا بڑے زبردست عاشق رسول سے اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہمیں بھی عشق رسول کا حصہ نصیب فرمائے ان کے والد نے خواب میں حضرت ہوئے سے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی زیارت کی بہت اچھا خواب ہے کہ آپ علیہ السلط والس کی سنتوں پر عمل کا انہیں جذبہ ملے گا اس کی تعبیر تو یہ دوسرا یہ کہ مزار اقدت سے گوشت کا ٹکڑا آیا اور گود میں گرا اور گوشت کا ٹکڑا ایک عورت نے مانگا ان کو بھی دے دیا اور وہ لے کر چلی گئی تو مزار مبارک سے گوشت کا نکلنا اور ان کی گود میں آ کر گرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا یہ بھی مبارک بات ہے یہ بھی بہت زبردست اور اچھی بات ہے کہ یہ گوشت کا حصہ مزار سے نکل کر گود میں آ کے گرا یوں سمجھیں کہ ساحد مزار کی طرف سے چیز عطا کی جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کے ہاتھوں سے نعمتوں کو تقسیم فرماتا ہے اپنے اولیاء اور اپنے املیہ کے ہاتھوں سے نعمتوں کی تقسیم فرماتا ہے تو یوں ہی حضرت سیدنا ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار سے آپ کو حصہ عطا ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت اللہ کا رزق اللہ کے ولی کے ہاتھ سے عطا ہو رہا ہے آپ کو انشاءاللہ شاء آپ کے رزق میں برکت ہوگی دوسرا ایک اور بات یہ ہے کہ ایک عورت آئی اور اس کو بھی آپ نے گوشت کا ٹکڑا دیا تو وہ عورت کون تھی اس کے بارے میں آپ نے نہیں بتایا وہ لے کر چلی گئی تو اگر وہ عورت وہ تھی جسے آپ جانتے ہیں تو اس کی تعبیر علماء معبرین یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی اسلامی بہن ہے جو فی الحال امید سے ہو چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو چاہے وہ آپ کی بہو ہو یا جنہوں نے خواب دیکھا ان کی بچوں کی امی ہوں یا ان کے بڑے بھائی کے بچوں کی امی ہوں گھر میں کوئی بھی ایسی عورت کوئی بھی ایسی اسلامی بہن اگر ہے کہ جو امید سے ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہے اگر ایسا ہے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ ان کے یہاں بیٹے کی لڑکے کی ولادت ہوگی آپ کے خواب کی یہ تعبیر ہے کہ اگر گھر میں کوئی امید سے ہے تو انشاءاللہ عزوجل اللہ اللہ نے چاہا تو اولاد نرینا یعنی بیٹے کی ولادت ہوگی بیٹیاں بھی اللہ تعالی کی رحمت ہیں مگر بیٹوں کی خوشی زیادہ ہوتی ہے تو یہ اس خواب میں ایک خوشخبری کی طرف اشارہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد کو اس خواب کی برکتیں نصیب فرمائیں اور دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرنے کی بھی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائیں آئیے اگلی کال سنتے ہیں الحبیب صلی اللہ تعالی محمد ابر حمان کر رہا ہوں ضیا کو یہ ایک خواب نے دیکھی تھی میں ایک گلی میں جا رہا ہوں کچی گلی تھی اس کے اندر جا رہا ہوں اور میرے والد صاحب کے اندر بھائی پہ تھا کافی کتے آ رہے تھے تو ان میں سے ایک بڑا کتا تھا جو میرے پیچھے آ رہا تھا تو میں ہاتھ کے اوپر کوئی نہ کوئی خون بہا ہے نہ کچھ معلوم نہیں ہے ضیا کوٹ آپ نے اپنے علاقے کا نام لیا سیال کوٹ کو داود اسلامی کے مدنی ماحول میں ضیا کوٹ کہتے ہیں آپ نے وہاں سے ہمیں کال کی اور آپ کے والد صاحب کے پیچھے آپ جا رہے ہیں اور کتا آیا اور کاٹ لیا مگر خون نہیں نکلا خون نہیں بہا خواب کی تعبیر مناسب نہیں ہے اچھی نہیں ہے کتے کا کاٹنا اس کی تعبیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ تکلیف پریشانی ملامت سینے کی تنگی دشمن کی طرف سے مشقت ان تمام چیزوں کی طرف اشارہ ہے مگر آپ نے یہ خواب کس وقت دیکھا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے یہ خواب دن میں دیکھا ہے فجر کی نماز کے قریب قریب دیکھا فجر کی نماز کے بعد دیکھا تو اس کی تعبیر اب بہت جلد ظاہر ہوگی بچاؤ کی تدابیر کی کیجیے وہ بھی عرق کرتا ہوں کہ کیا بچاؤ کی تدبیر آپ نے کرنی ہے اور اگر آپ نے آدھی رات میں دیکھا تو دو سے پانچ سال کے درمیان اس خواب کی تعبیر ظاہر ہو سکتی ہے اور اگر آپ نے رات کے ابتدائی حصے میں دیکھا عشا کی نماز کے فورن بعد یا مغرب کے فورن بعد دیکھا تو اس خواب کی تعبیر بہت دیر سے ظاہر ہوگی پندرہ سے بیس سال بعد بھی اس کی تعبیر ظاہر ہو سکتی ہے بہرحال تکلیف پریشانی ملامت سینے کی تنگی اور دشمن کی طرف سے آنے والی مشقت چاہے پہلے ظاہر ہو یا بعد میں ظاہر ہو ہر صورت میں ناپسندیدہ ہے اس کا حل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہجل میری آنے والی تکلیف پریشانی مصیبت و ملامت کو آنے سے پہلے ہی دور فرما دے آیت الکرسی کا وٹ کریں انشاءاللہ شاء دشمن کی طرف سے آنے والی مشقت دور ہو جائے گی اور اگر تکلیف آ جاتی ہے تو صبر کیجئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کیجئے انشاءاللہ شاء وہ آنے والی تکلیف بہت جلد دور ہو جائے گی اور اگر بہت زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جائیں ایسا معاملہ آ جائے کہ حل نہ ہو سکے تو بھی گھبرائیے نہیں مدنی قافلوں میں سفر کریں تین دن کے لیے راہ خدا میں سفر کریں انشاءاللہ شاء اللہ رضا وجل قافلوں میں جا کر مانگی جانے والی دعائیں ان کی قبولیت کا اثر الحمدللہ جلد ظاہر ہوتا ہے بلکہ تکلیف کا انتظار ہی کیا آپ آج ہی نیت کر لیں اور مدنی قافلے میں سفر کریں اور دعا مانگیں انشاءاللہ شاء اللہ رضا کی آپ کے خواب کی جو بری تعبیر ہے وہ اچھائی میں بدل جائے گی اور قافلے کی برکت سے برائی آپ تک نہیں پہنچ سکے گی یہ آپ کا یہ آپ کی تعبیر کا حل ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق قطع فرمائے آئیے اگلی کال سنتے حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں مرکز اللہ سے بات کر رہا ہوں باسطاری میں نے خود کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزم مبارک کے اندر دیکھا اور بعد میں وہ واپس الٹے کا مدن لوٹا اس کی تعبیر بتا دیں خواب تو بہت اچھا ہے کہ آپ نے آپ علیہ صلاحت والسلام کو کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے اندر دیکھا طالبان سنہری جالیوں کے اندر آپ نے اپنے آپ کو دیکھا اور الٹے پاؤں یعنی با طریقے سے لوٹ لوٹا طریقہ بھی یہ ہے کہ جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مزار پر حاضری نصیب ہو مسجد نبوی علا صاحب صلاحت السلام میں جانا نصیب ہو تو حاضری دینے کے بعد سلام عرض کرنے کے بعد الٹے پاؤں واپس ہوں پیٹ نہ کریں یہی ادب کا طریقہ ہے آپ کے خواب کی تعبیر انتہائی مبارک ہے آپ کو مبارک ہو کہ پیارے اکا صلی اللہ تعالی علیہ وََہ وسلم نے ارشاد فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفاتی جس نے میری قبر کی زیارت کی میرے لیے اس کی شفاعت واجب ہے تم دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ یا تو حقیقت اللہ تعالی آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کہ روزے کی حاضری نصیب فرمائے گا اور اگر حاضری نہ بھی ہو سکی تو انشاءاللہ عزوجل اللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم کے صدقے روزہ میشر پیارے حبیب علیہ صلاحت السلام کی شفاعت نصیب ہوگی اور اگر حقیقتاً آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزار کی روزے کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے تو یہ تو کیا ہی کہنا ہے بہت, بہت ہی مبارک پھر تو خواب کی تعبیر بہت زیادہ مبارک ہو جائے گی کہ حقیقتا آپ کو زیارت بھی ہو گئی اور شفاعت کے بھی حقدار ہوئے اللہ تبارک و تعالی مزید برکت ہے آپ کو اس خواب کی نصیب فرمائے اگلی کال سنتے ہیں سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام عبدالرشید ہے میں کراچی سے بول رہا ہوں فیضا? یہ میرے بچوں کی امی نے خواب دیکھا ہے کہ ناریل کے درخت سے لمبے لمبے اور کھجور کے درخت سے لمبے لمبے اور لوگ ان کے اوپر سے جو ہے نا جھولتے ہوئے یعنی ایک درخت سے دوسرے درکی پر جا رہے ہیں نیچے پانی ہے اس خواب کی تعبیر بتا عبد الرشید اتاری باب المدینہ کراچی سے آپ کے بچوں کی امی کا خواب ناریل کے درخت اور کھجور کے درخت ناریل کے درختوں کی تعبیر تو اچھی ہے کہ لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں تو ناریل کے درختوں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر یہ ہے کہ دیکھنے والے کی عمر طویل ہوگی زندگی لمبی ہوگی جس طرح وہ درخت لمبا ہے تو عمر بھی لمبی ہوگی ان شاء اللہ مگر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ طویل عمر تو نصیب فرمائے خیر اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے خیر نہ ہو عافیت نہ ہو تو طویل عمر کسی کام کی نہیں ہے گنا بھری زندگی ہو تو طویل عمر کسی کام کی نہیں ہے کسی کے محتاجیاں ہوں تو بھی طویل عمر کسی کام کی نہیں اگر عمر طویل ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سیوا کسی کا محتاج نہ رکھے اور خیر اور عافیت والی زندگی اور طویل عمر نصیب فرمائے نہیں بھری زندگی نصیب فرمائے اور کھجور کے درخت کو دیکھنا اس کی تعبیر بھی اچھی ہے کہ کھجور کے درخت لمبے لمبے چونکہ کھجور ایک ایسا پھل ہے جس کو میرے آکر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پسند فرمایا اس کے بے شمار فائدے ہیں اور جو چیز اچھی ہو جس کو آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہو اس کو خواب میں دیکھنا اس کی تعبیر بھی اچھی ہوتی ہے تعبیر یہ کہ انشاءاللہ اللہ خواب دیکھنے والے یا خواب دیکھنے والے کی شرافت اور بزرگی اور ان کا جو اسٹیٹس ہے لوگوں میں ان کا ایک معیار ہے جس طرح لوگ ان کو پہچانتے ہیں انشاءاللہ اللہ وہ بلند ہوگا مطلب یہ کہ لوگوں میں عزت بڑھے گی انشاءاللہ شاء کھجور کے درخت کو دیکھنے کی یہی تعبیر بیان کی جاتی ہے تو ناریل کے درخت کو دیکھنا عمر طویل نصیب ہوگی اور کھجور کے درختوں کو دیکھنا انشاءاللہ شاء اللہ جلد عزت شرافت اور میں اضافہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے اور صدقہ و خیرات کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو برکت نصیب فرمائے اگلی کال سنتے ہیں سلو عل حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد دشاد, میں بات کر رہا ہوں گاہروں سے میری امی کو کلینا خواب میں نظر آیا کچا گوشت بہت سارا وہ کسی کے گھر میں چھٹا ہے تو اب وہ انہوں نے امی کو بھی دیا اور ویسے بھی دیا ہے بانٹنے کے لیے اور اورزر جی کے ٹائم سے رمید اعظم کے ٹائم پہ اور دوسرا یہ خواب طریقے سے وہ تو رہا تھا میں یہ بیان کرنا تھا یا ان کا خواب دوبارہ چلا دیجئے دوبارہ پلے کر دیجئے غالباً ممکن نہیں ہے بہرحال میرے پاس موجود ہے ایک تو یہ کہ ان کی والدہ کا خواب انہوں نے بیان کیا اور ایک انہوں نے اپنا خواب بیان کیا دو خواب بیان کیے ہیں والدہ کا جو انہوں نے خواب بیان کیا کہ کچا گوشت دیکھا ہے بہت زیادہ کسی کے گھر میں کٹا ہے اور اب انہوں نے دیا اور ویسے بھی دیا ہے اور بانٹنے کے لیے بھی دیا ہے اور دوسرا خواب انہوں نے اپنا بیان کیا کہ پکے آم دیکھے ہیں اور یہ انہیں توڑ رہے ہیں دو خوابیں ایک کے بعد ایک, ایک تعبیر انشاءاللہ بیان کرتے ہیں کچے گوشت کی تعبیر مناسب نہیں ہے دیکھیں چونکہ گوشت انسان کو پسند اور محبوب اس وقت ہے کہ جب وہ پکا ہوا ہو تیار ہو کوئی اچھی سی ڈش پک چکی ہو تب ہی پسند کیا جاتا ہے کچا گوشت طبیعت انسانی فطرت انسانی پسند نہیں کرتی تو کچے گوشت کی تعبیر بھی عموماً اچھی نہیں ہوتی ہاں اگر کوئی خاص واقعہ ہوا ہو جیسا کہ پچھلے خواب میں یہ گزرا کہ مزار سے گوشت کا ٹکڑا ملا تو اب وہ سچویشن اور کنڈیشن الگ ہو جاتی ہے ایک عمومی حالت میں اگر کچا گوشت دیکھا جائے تو اس کی تعبیر اچھی نہیں ہے تعبیر یہ ہے کہ تکلیف میں مبتلا ہوں گے خود بھی تکلیف میں مبتلا ہوں گے اور ان کی وجہ سے یعنی خواب دیکھنے والے کی وجہ سے کوئی اور بھی تکلیف میں مبتلا ہوگا ان کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ اور خطرہ اور خدشہ اس خواب میں اس کی طرف اشارہ ہے تو دو باتیں ایک تو ایک کہ آپ خود تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں دوسرا یہ ہی کہ آپ کی وجہ سے کوئی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے تو یاد رکھیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم مسلمان وہ ہے من منسلیم المسلمسانی ویدی کہیں مسلمان کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں محفوظ رہیں تو اس حدیث کو آپ اپنے پیش نظر رکھیں کہ میری ذات سے میری زبان سے میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو بلکہ صرف یہی نہیں بلکہ ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ اس بات پر غور کرے کہ میرے ہاتھ سے میری زبان سے میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور خود جو تکلیف جو آپ کو یہ بیان کیا گیا کہ آپ کو تکلیف پہنچے گی تو اپنے آپ کو صبر پر آمادہ کیجیے اور آنے والی تکلیف سے بچنے کی دعا مانگیں انشاءاللہ دور ہو جائے گی ایسا نہیں ہے کہ بیان کر دیا گیا تو اب سو فیصد تکلیف آ کر ہی رہے گی ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اگر جھک جاتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں دعا مانگتے ہیں تو ان وہ آنے والی تکلیف ضرور دور ہو جائے گی اور صدقہ کر دیں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے صدقہ دینے سے بلا دور ہوتی ہیں تو آپ اگر صدقہ کریں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ رضا آنے والی بلا آنے سے پہلے ہی دور ہو جائے گی دوسرا خواب یہ بیان کیا انہوں نے اپنا کہ پندرہ دن پہلے دیکھا کہ پکے ہوئے آم ہیں اور پندرہ دن پہلے آم کا موسم بھی تھا ابھی بھی ہے پھلوں کو جو خواب میں دیکھا جاتا ہے اگر پھل اس وقت دیکھا جائے کہ جب اس کا موسم جاری ہو تو الگ تعبیر ہوتی ہے اور اگر اس وقت دیکھا جائے کہ جب اس کا موسم نہ ہو تو اس کی تعبیر الگ ہوتی ہے مثلاً آم کا موسم عموما جون جولائی تو جون جولائی میں اگر عام خواب میں دیکھا جائے تو اس کی الگ تعبیر ہے اور اگر جنوری دسمبر میں دیکھا جائے تو اس کی الگ تعبیر ہے جی ہاں علم تعبیر میں ایسا بھی ہوتا ہے تو بہرحال آپ نے موسم میں عام دیکھے اس کی تعبیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ اپنے مال پر غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی مال کی آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی سونا چاندی مال تجارت گھر میں موجود رقم آپ کا آپ کے پاس موجود پیسہ چاہے پرائز بانڈ ہو یا کسی بھی ملک کی کرنسی ہو یا سونا چاندی ہو یا مال تجارت ہو یا گائے بھینس بکریاں ہوں ان پر غور کر لیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی کیونکہ اس خواب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی تو فوراً ادا کر لیجیے اور اپنی آمدنی پر یہ بھی غور کر لیں کہ کہیں کسی طریقے پر کسی حرام ذریعے سے تو نہیں کمایا جا رہا اگر ایسا بھی ہے تو اس حرام ذریعے کو فورن روک دیجیے اللہ تبارک و تعالی وہی رزق آپ کو حلال ذریعے سے عطا فرمائے گا یہ غور کر لیں اور اگر زکوٰۃ بنتی ہو تو زکوٰۃ ادا کر دیں اور اگر آپ کی زکاط مکمل ادا ہے بالکل درست آپ نے ادا کر دی ہے تب آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ ان شاء اللہ آپ کو خیر اور بھلائی نصیب ہوگی مالی طور پر بھی اور دینی طور پر بھی ان شاء اللہ آپ کو بھلائیاں نصیب ہوں گی آئیے اگلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ڈاکٹر غلام شبیر جان سنجال سے بول ہو رہا ہوں جی میری نکل کا خواب آیا تھا کہ ہم دونوں مدینہ, مدینہ نبی جدا خواب جدا ختم ہو گیا آپ نے اپنی ہمشیرہ کا خواب بیان کیا کہ آپ اور وہ دونوں مسجد نبوی اللہ صاحب سلاۃ والسلام میں حاضر ہیں مسجد نبوی کی خواب میں زیارت کرنا مبارک ہے اور علماء معبرین فرماتے ہیں کہ اکثر طور پر اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب دیکھنے والے کو مدین پاک کی حاضری نصیب فرمائے گا عمرے کی سعادت نصیب ہوگی یا حج کی سعادت نصیب ہوگی انشاءاللہ شاء اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اس خواب کو رائے گا ضائع نہیں فرمائے گا آپ کو کوئی اور خیر کثیر نصیب ہوگی تو ماشاءاللہ دونوں صورتوں میں آپ کا خواب اچھا ہے مدین پاک کی خواب میں زیارت کرنا یہ خود ایک بہت مبارک عمل ہے مبارک خواب ہے اللہ تعالی اس کی برکتیں نصیب فرمائے اگلی کال سنتے ہیں الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں سعودی روز سے کال کر رہا ہوں میرا نام محمد حفیظ ہے میں نے خواب میں چھوٹا شہد دیکھا ہے اور شہد کے چھتے کو میں ہاتھ لگاتا ہوں تو وہ مکھیاں جو سب اپنے آپ اٹھ جاتی ہیں اور مجھے کاٹتی نہیں ہیں پھر میں شہد نکالتا ہوں اور وہ اس سے بہت ساری بوتلیں بھرتا ہوں تو پھر ایک گلاس میں پانی ڈال کے اس میں ایک چمچ شہد کی ڈال کے میں پی رہا ہوں یہ میرا خواب ہے تو, تو آپ یان فرما آپ کے خواب کا نب نباب شہد ہے اور شہد کو عربی میں نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے شہد کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا ہے اور شہد جس مکھی سے حاصل ہوتا ہے اس مکھی کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے تو اس آیت پر غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے شہد کی مکھی اور شہد کے بارے میں سورہ نحل کی آیت نمبر انہتر میں کیا ارشاد فرمایا ہے سورہ نحل کی آیت نمبر انتر میں ارشاد ہوتا ہے آیت نمبر اڑسٹھ اور یخرجم بطون شراب مختلف ان ان فی کنزول ایمان اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا الہام یعنی دل میں بات ڈالنا شہد کی مکھی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں یہ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے اشاعت فرمایا کہ پہاڑ میں درخت میں اور چھتوں میں اپنے گھر بنا پھر پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم اور آسان ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راہیں چلنا نرم اور آسان کر دیا یہ جتنا بھی دور نکل جائے شہد کی مکھی یہ بل آخر اپنے گھر اپنے چھتے پر بآسانی با واپس پہنچ جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے واپس آنا اور راہیں چلنا آسان کر دیا پھر ارشاد ہوتا ہے اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگی نکلتی ہے شہد کی مکھی کے پیٹ سے پینے کی ایک رنگ برنگی چیز نکلتی ہے سفید رنگ کی زرد رنگ کی سرخ رنگ کی وہ کیا شہد نکلتا ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے یہ جملہ ہے فی ہی شفا الناس کہ اس شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے علیس یہ عموم ہے کہ ہر شخص کے لیے علیس تمام لوگوں کے لیے شہد میں شفا رکھی ہے اللہ تبارک و تعالی نے آگے ارشاد ہوتا ہے ان نفیزہ قوم یہ تفق کر بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کے لیے غور کرنے والوں کے لیے نشانی ہے اب غور کیجئے کہ آپ نے خواب میں شہد کا چھتا دیکھا اور شہد پیتے ہوئے بھی دیکھا شہد دیکھنا شہد پیتے ہوئے دیکھنا شہد کا چھتا دیکھنا شہد کی مکھیوں کو دیکھنا ان تمام کی تعبیروں کے لیے آپ قرآن پاک کی اس آیت پر اگر رجوع کریں تو تعبیر یہ سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالی نے کیونکہ شہد میں انسانوں کے لیے لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے تو ان شاء اللہ آپ کے خواب کی تعبیر یہ بنی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو امراض سے شفا یابی نصیب فرمائے گا چونکہ شہد دیکھا شہد کی تاب شہد سے شفا ہے تو خواب کی تعبیر بھی انشاءاللہ اللہ شفا سے ہے اور اس کے علاوہ رفت کے حلال میں انشاءاللہ اللہ برکت بھی نصیب ہوگی اور اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو چکی ہے کوئی چیز غصب ہو گئی ہے تو ان شاء اللہ وہ گم شدہ چیز جو چیز آپ کی گم ہو گئی ہے وہ آپ کو دوبارہ مل جائے گی کیوں اس میں کہ آپ نے شہد کی مکھی کو خواب میں دیکھا اور قرآن کی آیت سنی کہ شہد کی مکھی سیدھی راہ چلتی ہے اگر وہ جتنا بھی دور نکل جائے وہ دوبارہ واپس آ جاتی ہے اس کے لیے دوبارہ گھر آنا آسان ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی گم شدہ چیز کو ملا دے گا تو یوں آپ نے اور دیگر مدنی چینل کے ناظرین غور کریں علماء محبرین جو تعبیر بیان فرماتے ہیں وہ کس طرح بیان کرتے ہیں قرآن پاک کی آیتیں اور احاطیز ان کے پیش نظر ہوتی ہیں اور اس کو سامنے رکھ کر تعبیر نکالتے ہیں جیسا کہ یہاں آپ کو عرض کیا گیا شہد دیکھا تعبیر شفا نصیب ہوگی گم شدہ سامان انشاءاللہ مل جائے گا اس لیے کہ شہد کی مکھیر تو آپ کا مال اگر گم ہو چکا ہوگا تو انشاءاللہ واپس آ جائے گا آئیے اگلے کال سنتے حبیب صلی اللہ تعالی علامد میرا نام محمد کاشف اختاری ہے میں بابول مدینہ کراچی جی سے بات کر رہا ہوں میرا خواب یہ ہے کہ میری بہن نے ایک دن میں دو دفعہ دیکھا کہ کوئی سفید چیز پر مٹی لگی ہے اور وہ صاف کر رہی ہے اور وہ صاف ہو جاتی ہے صبح سفید کپڑے پر دیکھا تھا خواب اور دوپہر کو سفید دیکھ بیگ پر دیکھا اس کی تعبیر بتا کاشف اتاری بابل مدینہ کراچی سے غالباً اگلی کال بھی انہی کی ہے تو وہ بھی پلے کر دیجئے تو انشاءاللہ شاء اللہ زب دونوں کی تعبیریں ایک ساتھ اص کرتے ہیں میرا نام محمد کاشف اتاری ہے میں کراچی باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا یہ خواب ہے کہ میں نے میں ایک گلی سے گزر رہا ہوتا ہوں سامنے ایک گراؤنڈ آتا ہے تو گراؤنڈ سے جو ہے نا مجھے مدینہ شریف کا گمبر نظر آتا ہے اور ایسا نظر آتا ہے جیسے فوٹوز میں ایسا دیکھتے ہیں نیچے سے لائٹنگ کے ساتھ جو آتا ہے نا اس میں گمبر ایک نظر آتا ہے بس یہ دیکھا دو خواب انہوں نے بیان کیا ایک اپنی ہمشیرہ کا بیان کیا دوسرا انہوں نے اپنا خواب بیان کیا ظاہر بھائی کاشی ستاری آپ کی بہن نے آپ کی ہمشیرہ نے خواب میں دو مرتبہ سفید چیز پر مٹی لگی دیکھی سفیدی دیکھی باقاعدہ کوئی سفید چیز آپ نے نہیں بتائی سفیدی اگر انہوں نے کوئی استخارہ کیا تھا ہوتا ہے نا کہ کوئی اپنے لیے استخارہ کیا جاتا ہے اور استخارہ کرنا سنت بھی ہے پہرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ثابت بھی ہے دو رقعت نماز رفیل ادا کی جائے اس کے بعد استخاری کی دعا پڑھی جائے سو جائیں تو اللہ تعالی خواب میں آپ کو درست راہ دکھا دیتا ہے تو اگر ایسا معاملہ تھا پھر انہوں نے سفیدی دیکھی تو اس کا مطلب یہ کہ جس معاملے کے لیے انہوں نے استخارہ کیا تھا اس میں صحیح کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کام صحیح ہے مثلاً کسی کاروبار کی طرف تو وہ کاروبار صحیح ہے شادی کی طرف تو اس شخص سے شادی کرنا صحیح ہے یا کسی بھی اہم کام کی طرف تو وہ اہم کام کرنے میں صحیح کی طرف اشارہ ہے اور اگر ایسا نہیں ہے اور معلوم یہی ہوتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر ایسی بات ہوتی تو آپ ضرور ریکارڈ کرواتے تو پھر اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے یہ لگ خواب ہے اور اگر اس سے پہلے استخارے کا عمل تھا تو پھر اسی خواب کے معنی بن جاتے ہیں اگلی قول آپ نے یہ ریکارڈ کروائی یہ اپنا خواب بیان کیا کہ گراؤنڈ سے مدینہ شریف کا گمد نظر آ رہا ہے مگر حقیقی گنمد خزرہ نہیں بلکہ جیسا تصاویر میں ہوتا ہے ایسا نظر آ رہا ہے تو ہماری دعائیں اللہ تعالی آپ کو حقیقی گمبد خضرہ خواب میں اور حقیقت میں دیکھنا بھی نصیب فرمائے مدی پاک کی آپ کو بعد حاضری ہے نصیب فرمائے تعبیر یہ ہے کہ خواب مبارک ہے انشاءاللہ شاء سنتوں پر عمل کرنے کا آپ کو جذبہ ملے گا چونکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے مبارک گمبد کی زیارت کرنا یہ خیر سے خالی نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی تعبیر غلط ہو اس کی تعبیر بری ہو چاہے وہ تفہیر میں دیکھا جائے یا حقیقت میں دیکھا جائے یا خواب میں دیکھا جائے ہر صورت میں وہ فائدہ ہی میں ہے کہ آپ علیہ صلاح وسلام سے اس کو نسبت حاصل ہے اور جس چیز کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے وہ مبارک ہو جاتا ہے اور اگر وہی چیز خواب میں آئے تو خواب بھی مبارک بن جاتا ہے آئیے اگلی کال سنتے ہیں صلی عل اللہ علیہ حدیب صلی اللہ تعالی علام محمد میں شاہد کیا نہیں بول ہوں راہول پنڈی سے میں اپنے خواب کے بارے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے خواب دیکھا میں ایک پہاڑ کے دامن میں کڑا سمندر میں دیکھ رہا ہوں کہ اوپر کافی نا مچھلیاں مجھے نظر آ رہی ہیں بہت بڑی بڑی مچھلیاں وہ ساری کی ساری سفید کلر میں میں شادی شدہ ہوں اور میرے والدین بھی زندہ ہیں وہ پوچھنے چاہ رہا ہے اس کیا تعبیر ہے شاہد کیا نہیں یہ راول پنڈی سے شاہد بھائی تعبیر تو مناسب ہے اچھی ہے رنگ برنگی مچھلیوں کی دیکھنے کی اور سفید رنگ کی چھوٹی بڑی مچھلیاں دیکھنے کی تعبیر علماء معبرین نے ذرا مختلف بیان کی ہے مگر تمام حوال کو پیش نظر رکھ کر دیکھ کر یہ بات میرے سامنے آئی ہے کہ انشاءاللہ انشاء اللہ حصول مال مال حاصل ہوگا مال میں برکت ہوگی آمدنی میں برکت ہوگی دن اچھے ہوں گے انشاءاللہ شاء دستی نصیب ہوگی ہاں بعض معبرین نے مچھلیوں کی تعبیر غم سے بھی کی ہے بعض معبرین نے غم سے اس کی تعدیر کی ہے اصل میں مچھلیوں کی تعبیر کا انحصار رہنے کے علاقے پر ہے گرم علاقوں میں یہ خواب دیکھا جائے تو الگ تعبیر ہے ٹھنڈے علاقوں میں دیکھا جائے تو الگ تعبیر ہے بہرحال تمام احوال کو پیش نظر رکھتے ہوئے حصول مال, مال معلوم ہوتا ہے البتہ بعض معبرین نے غم کی طرف بھی اشارہ کیا ہے تو آپ احتیاط احتیاط کیا بلکہ ہر مسلمان کو صدقہ کرنا ہی چاہیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کریں اور دعا کریں اور دوسرے مسلمانوں سے اپنے حق میں دعا کروائیں کہ بعض اوقات انسان کی اپنی زبان سے اپنے لیے دعا قبول نہیں ہوتی یا قبولیت ظاہر نہیں ہوتی اور اگر وہی دعا کسی اور مسلمان سے کروائی جائے تو دعا کی قبولیت ظاہر ہو جاتی ہے تو آپ اپنے لیے دوسرے مسلمانوں سے دعا کروایا کریں ان شاء اللہ اگر کوئی غم آنے والا ہوگا تو آنے سے پہلے دور ہو جائے گا شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامد برکاتم العالیہ کا بھی یہ معمول دیکھا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو ملاقات کے لیے آتے ہیں ملتے ہیں آپ کا یہ طریقہ ہے کہ سلام دعا اور طبیعت وغیرہ پوچھنے کے بعد واپسی جاتے وقت ان کو دعا کا کہتے ہیں حالت خود اللہ تبارک و تعالی کے ولی ہیں مگر ہمیں سکھانے کے لیے کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کسی کے پاس اگر جاتے ہیں تو واپسی پر یا وہاں پر موجود جس وقت آپ بیٹھے ہیں دعا کا کہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بے حساب میری مغفرت فرمائے بلا حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے تو اس مدنی چینل کے سلسلے کے تبصب سے میں آپ کی بارگاہ میں بھی اش کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے اور ہم تمام مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی بلا حساب و کتاب مغفرت فرمائے ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں آپ بھی دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے اگلی کال چنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد میں محمد فیصل طاہر بات کر رہا ہوں لئی سے میری سسٹر نے خواب دیکھا ہے جا رہے ہوں پیچھے سے میری خالہ آئی ہے اس نے کہا ہے کہ آپ کی والدہ وفاد پر گئی ہے میری سسٹر نے دیکھا ہے دو تین دن خواب دیکھا کہ آپ کی والدہ وفاد پر گئی ہے لیکن میری والدہ ابھی تک زندہ ہے محمد فیصل طاہر بھائی لیا سے آپ کی والدہ الحمدللہ حیات ہیں زندہ ہیں مگر کسی نے آ خواب میں بتایا کہ وہ وفات پا چکی ہیں اور یہ معاملہ ایک بار نہیں کئی بار ہوا تو اگر کوئی بھی شخص اپنے آپ کو خواب میں دیکھے کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے اپنے آپ کو غور کیجیے گا میری بات پر کہ اگر آپ اپنے آپ کو خواب میں دیکھیں کہ انتقال ہو چکا ہے جنازہ جا رہا ہے تو اس تعبیر یہ کہ اللہ تعالی خواب دیکھنے والے کی عمر میں طوالت لمبی فرمائے گا اس کی عمر لمبی ہوگی مگر یہاں معاملہ ذرا مختلف ہے کہ خواب آپ کی والدہ کا نہیں ہے خواب آپ کا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ والدہ فوت ہو گئی ہیں در حقیقت وہ زندہ ہیں اور کوئی آ کر کہتا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اگر کوئی آ کر کہے کہ والدہ جا چکی ہے انتقال کر چکی ہے تو دیکھیں دنیا میں سب سے زیادہ شفقت کرنے والی ماں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر سب سے زیادہ رحم فرماتا ہے مگر عموماً ماں کو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے ماں کی شفقت الگ ہی ہوتی ہے تو ماں کے بارے میں اگر کوئی خواب میں آ کر کہتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا حالانکہ وہ ہوا ہے ایک مرڈر ہو گیا اور مجھے پولیس نے پکڑ نہیں آیا تو اتنا مجھے خواب ہوا اور میری چاند پڑ گئی محمود بھائی ہیں مرکز الاولیاء لاہور سے خواب میں ان سے مرڈر یعنی قتل ہو گیا اور پولیس نے ان کو پکڑ لیا تعبیر پوچھنا چاہ رہے ہیں دیکھیں دو سورتے ہیں کہ اگر آپ نے خواب میں غلطی سے قتل کیا تو الگ تعبیر ہے اور اگر خواب میں آپ نے جان موج کر قتل کیا جان بوجھ کر قتل کیا تو اب الگ تعبیر ہے اگر آپ سے غلطی سے قتل سرزد ہو گیا خواب ہے اور خواب کے اندر بھی دیکھیں کتنی باری کی یہ بات ہے کہ غلطی سے سرزد ہوا قتل ہوا ہے یا جان بوجھ کر اگر غلطی سے ہوا تو اب اس کی تعبیر اچھی ہے اور اگر جان بوجھ کر ہوا تو اب اس میں ایک گناہ سے رکنے کی طرف اشارہ ہے اگر غلطی سے قتل ہوا تو تعبیر یہ کہ اللہ تعالی آپ کو غم سے نجات عطا فرمائے گا آپ کو غم سے نجات حاصل ہوگی اگر فی الحال ان دنوں میں آپ غم میں مبتلا ہیں تو آپ ان غموں سے نجات حاصل ہوگی اور اگر فی الحال کوئی غم نہیں ہے آنے والے وقت میں اگر کوئی غم آتا ہے تو انشاءاللہ جلد ہی اس سے نجات حاصل ہو جائے گی اور اگر جان بوجھ کر آپ نے قتل کیا تو اب اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہونے والا تھا آپ کی ذات سے کوئی بڑا گناہ سرزد ہونے والا ہے جس سے بچنے کی طرف اشارہ ہے آنے والے وقت میں آپ کے لیے یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ سے کوئی بڑا گناہ ہو ہو سکتا ہے قتل ہی ہو یا ہو سکتا ہے اس سے مشابے کوئی اور بڑا گنا ہو اس سے بچنے کی طرف اشارہ ہے یہ خواب اس لیے دکھایا گیا کہ آپ ایسے گناہوں سے ہر کبیرہ گناہ سے اجتناب کریں دور رہیں اللہ تبارک و تعالی سے عافیت کا سوال کرتے رہیں یہ آپ کے خواب کی تعبیر بیان کی گئی ہے آئیے اگلی کال سنتے ہیں. سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میں دبئی سے بات کر رہا ہیں جاوید میں نے خواب دیکھا صبح کے آخری وقت میں کہ میرے گھر ایک بیٹا ہوا وہ میرے ہاتھ میں ہے اور ہنس رہا ہے مہربانی کر کے اس کا تعبیر آپ بتا دیں جی جی جی جاوید بھائی آپ نے فرمایا دبئی سے آپ نے کال کی خواب نے دیکھا کہ صبح کے آخری وقت میں یعنی رات ختم ہو چکی تھی اور صبح ہونے والی تھی غالبا یہی مفہوم سمجھ میں آ رہا ہے گھر میں بیٹا ہوا اور وہ میرے ہاتھ میں ہے اور ہنس رہا ہے برائے مہربانی تعبیر بتا دیں دیکھیں اولاد سے انسان کو محبت ہوتی ہے یہ ایک فطرتی عمل ہے چاہے ماں ہو یا باپ ہو اسے اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اولاد سے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے سورہ انفال میں سنتے ہیں سورہ انفال کی غالباً آیت نمبر اٹھائیس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ نواں پارا ہے اور سورہ انفال کی اٹھائیسویں آیت ہے سلو اور الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وبارک و وسلم یا سیدی یا سیدی یا کا کا تو آیت نمبر 28 میں سورہ انفال کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اولادم فتنا وَأَنَّ اللَّهَ أَجْرٌ عَظِيمٌ ایمان اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد سب فتنہ ہے اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے اس آیت کریمہ میں تو اولاد کو فتنہ کہا جا رہا ہے ہر اولاد فتنہ نہیں ہے مگر ہوتا یہ ہے کہ اکثر طور پر مال بال بچے یہ انسان کی دینی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں عبادت کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں تو کہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ سوچ کر آدمی شادی ہی نہ کرے ایسا بھی نہیں ہے بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک خلبت نشینی اختیار کرنے سے زیادہ شادی کرنا نکاح کرنا سنت کے مطابق اپنے بال بچوں کی کفالت کرنا یہ زیادہ فضیلت کا باعث ہے بہرحال قرآن پاک میں ارشاد ہوا کہ اولاد اتنا ہے اس آیت کے اس حصے سے تعبیر یہ اخذ ہوتی ہے کہ آپ کے بیٹا ہوا گود میں اور ہنس رہا ہے اور اگر بچہ ہاتھ میں ہو خواب میں تو اس کی تعبیر عموماً مناسب نہیں ہوتی اسی آیت کی وجہ سے تو اس آپ کے خواب کی تعبیر یہ سامنے آتی ہے کہ مال کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے انما امبالحم بالاکم فتنہ مال کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے مطلب یہ کہ جب مال کی کثرت ہوتی ہے جب مال بڑھتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے سے غافل ہو جاتا ہے جب اولاد اچھی ہو صحت مند ہو تندرست ہو اگر اولاد بیمار ہو, اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے تو اس وقت تو عموماً ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں مگر جب اولاد اور گھر والے سب خیریت سے ہوں اور سب صحت و سلامت صحیح اور سلامتی کے ساتھ ہوں تو عموماً اس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں یہی فتنہ ہے اللہ تعالیٰ کو بھول جانا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیجیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے اللہ تعالیٰ اس خواب کی اگر بری تعبیر ظاہر ہونے والی ہو تو اس کو اچھائی میں تبدیل فرمائے آئیے ایک لکھول سنتے ہیں سلو اڈ الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد میرا نام رضا ہے چندو جام سے میرا تعلق ہے ایک ہفتے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ ایک قربانی کے لیے بکرا لیا ہے تو وہ بکرا بہت مار رہا ہے میں آنکھ کھل رہی تھی قربانی کے لیے بکرا لیا ہے وہ آپ کو مار رہا ہے آنکھ کھل گئی چلو یہ بھی اچھا ہے کہ آنکھ کھل گئی خواب کی تعبیر یہ کہ کسی سے لڑائی ہونے کا اندیشہ ہے تو آپ بھی اس حدیث سے پاک کو ذہن میں رکھیں کہ مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھیں اگر ایسا کبھی معاملہ اللہ نہ کرے ہو جائے کسی سے لڑائی ہو جائے صبر کے ساتھ کام لے لیں گے ایک طرف والا خاموش ہو جائے گا تو انشاءاللہ لڑائی ختم ہو جائے گی بلکہ شروع ہی نہیں ہوگی لڑائی تبھی ہوتی ہے کہ جب ایک طرف والا بھی غصے میں ہو دوسری جانب بھی غصہ ہو تو اب لڑائی ظہور پذیر ہوتی ہے تو اگر آپ صبر کا دامن تھام لیں گے تو انشاءاللہ لڑائی نہیں ہوگی آئیے اگلی کال سنتے ہیں. صلو الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد. میرا نام رحیل اتاری ہے اور میں زیرا جیرم سے بات کر رہا ہوں میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں اور میرا دوست فین میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگتے ہیں دن کا ٹائم ہی ہوتا ہے میرے دو بیٹے ہوتے ہیں ایک کی عمر تقریباً پانچ سال دوسرے کی سات سال ہوتی ہے وہ گھر, گھر کے باہر رہے ہوتے ہیں اور میرے گھر کے ساتھ ہر طرف خالی زمین ہوتی ہے میں اپنے دوست کو کہتا ہوں کہ آؤ پہلے ان کو دیکھ لیں پھر کھانا کھاتے ہیں مگر وہ کہتا ہے نہیں پہلے کھانا کھاتے ہیں تو ویسے ابھی ابھی تک میری شادی ہوئی نہیں لیکن خواب میں مجھے یہ چیز نظر آئی ہے. اس کی تعبیر بھی بتا دیں اس خواب کی تعبیر نہیں ہے بے رب سا خواب ہے اس کی وجہ یہ کہ کھانا خواب میں کھانا کھانا کھانے کو دیکھنا کھانے کی طرف رغبت اور پھر آپ کے دوست اور آپ کے درمیان وہ ایک مکالمے کی صورت ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ہونا چاہیے آپ کہتے ہیں نہیں یہ ہونا چاہیے تو ان ساری چیزوں کو جب میں نے دیکھا غور کیا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ بے ربصہ خواب ہے بظاہر اس کی تعبیر نہیں ہے یا تو کھانا کھانے کے فورن بعد آپ سو گئے جس کی وجہ سے وہ جو ہے ذہن پر ایسے نقش بنے کہ آپ کو یہ خواب نظر آیا یا آپ بالکل چت لیٹ گئے الٹے لیٹ کر سوئے ہوں گے اور آپ نے یہ خواب دیکھا ہوگا تو چت لیٹ کر دیکھے جانے والے خوابوں کی بھی تعبیر نہیں ہوتی تو خواب میں بظاہر ایسی کوئی بات نہیں ہے نہ اچھائی کی طرف اشارہ ہے نہ برائی کی طرف یہ بے ربصہ خواب ہے بہرحال پھر بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس خواب کے پیچھے کوئی تعبیر ہو جو ہم پر ظاہر نہ ہو سکی تو اللہ تعالیٰ اس کی اچھائیاں آپ کو عطا فرمائے اور برائیوں سے محفوظ فرمائے یہ آج کے سلسلے کی ہماری آخری کال تھی اور الحمدللہ ہر بدھ کو رات آٹھ بجے پاکستانی وقت کے مطابق براہ راست خوابوں کی تعبیریں یہ نشر کیا جاتا ہے اور یہی سلسلہ نشر مقرر کے طور پر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں بروز اتوار صبح آٹھ بجے نشر کیا جاتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ خصوصی نشریات جو یو پی کے لیے براہ راست ہوتی ہیں ان آج رات روحانی علاج بارہ بجے ملاحظہ فرمائیں مدنی چینل پر کال ریکارڈ کروانے کے لئے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے سلسلے کا حصہ بنے اپنا خواب ہمیں ریکارڈ کروائیں اور ہم آپ کو سلسلے میں آپ کی, تعبیر, آپ کی خواب کی تعبیر بیان کریں تو آپ نمبر نوٹ فرما لیں آپ کی سکرین پر ہے 02134942626 اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے نکاح و طلاق کے مسائل حلال و حرام کے مسائل تو شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بھی ہمارا فون نمبر نوٹ فرما لیں زیرو یہ سلسلہ آپ کو کیسا لگتا ہے اور اس کے علاوہ مدنی چینل کے سلسلوں کے بارے میں آپ کے کی کیا تاثرات ہیں اپنی فیڈ بیک ہمیں ای میل کر سکتے ہیں ہمارا ای میل ایڈریس فیڈ بیک کے لیے نوٹ فرما لیں فیڈ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواب آپ ہمیں ای میل کر دیں اور اس کی تعبیر ہم آپ کو ای میل کر دیں تو اس کے لئے بھی ایڈریس نوٹ فرمانے ہیں خواب کی تعبیر دعوت اسلامی جو اس ای میل ایڈریس پر آپ ہمیں خواب بھیجیں گے اس کو ہم اپنے سلسلے میں شامل نہیں کریں گے اس کی تعبیر ہم آپ کو رپلائی ای میل ان شاء اللہ جل کر دیں گے یوں آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر معلوم ہو جائے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی, خواب کی جو کال ہے آپ کا جو خواب ہے وہ سلسلے کا حصہ نہ بنے تو اس طریقے پر آپ کا خواب سلسلے کا حصہ بھی نہیں بنے گا اور آپ کو تعبیر سے بھی آگاہی حاصل ہو جائے گی مدنی چینل کا ہر سلسلہ ہی الحمد خوب سے خوب تر ہے مدنی چینل دیکھتے رہیں اور اس کی دعوت خوب خوب عام کرتے رہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین و دنیا کی برکتیں نصیب فرمائیں آمین بجاہ النبی نبیج المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد